وقالو یہاں پہ بات چوتھی نو کے جو حالات تھے ان کی پوری ہوئی وقالو اور کہا کہتے ہیں کون یہودی قلوبنا بنا ہمارے دل ان پر غلاف ہے اصل حالت میں بھرے ہوئے ہیں. بند ہیں ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ کلو بنا غلف اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل جو ہے اغلف کی جمع ہے غلف اغلف اس کا واحد ہے گلفن ہمارے دل بالکل بھرے ہوئے ہیں جیسے گلاب میں کوئی چیز بھر دیتے ہیں نا ایسے ہمارے دل ایمان سے علم سے خدا کے خوف سے ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو کیا چیز اب ہمارے دل تو پہلے ہی اتنے بھرے ہوئے ایک ترجمہ تو یہ اور دوسرا ترجمہ یہ کہ قالو قلوبنا بنا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اصل حالت میں کیونکہ اغلف کا جو ترجمہ ہے اغلف اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے جس بچے کے ختمے نہیں ہوئے تھے تو یہ لفظ جو ہے یہ بہت استعمال کرتے ہیں تو رات میں کئی جگہ آپ دیکھ لیں کہ فلاں نبی علیہ السلام سلام نے یا کسی نے فلاں کلام کیا جب اس کے ہونٹوں کے ختمے نہیں ہوئے تھے یعنی اصل حالت پہ قائم تھے اس طرح کے بہت سے الفاظ یہ بالکل اس لفظ کو بہت مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل اپنی اصل حالت میں ہیں فطرت کے مطابق ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور خدا کا کلام اس میں کوئی اثر ہوتا تو کیوں نام قبول کرتے اللہ نے فرمایا ہے بلان اللہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل اصل حالت میں ہیں بلکہ اللہ کی لانت پڑی ہے تم پر خدا کی رحمت سے تم دور ہو گئے ہو یہ وہ مہر ہے جب باریت کی اور یہ چوتھے درجے کا کفر ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے لانت ہوئی ہے اس کی بے کفرین اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تو کفر کر کر کے اس بری طرح تمہارے دل مس ہو گئے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارا کلام جو آ رہا ہے وہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کرتا اور تم کہتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات نہیں بلکہ تمہارا مزاج خراب ہو گیا بےکف تو ارشاد فرمایا فلیلن سو اس کا نتیجہ یہ کہ کلیلن تھوڑے سے ہیں مایو منون ف کلیلم مایو بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہوں گے اس میں اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا فقلیلم مایو منو بہت کم اس میں ایمان لانے والے ہوں گے دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں اور دو تفسیریں ایک تو یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو ماں کا لفظ ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں راضی رحمتہ اللہ علیہ کے دوسروں نے بھی نقل کی ہے اس بات کو کہ بہت تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ماں سے مراد وہ چیزیں جن پہ ایمان لاتے ہیں قلیلا تھوڑی سی ہیں جو جن پہ ایمان لاتے ہیں مثلاً رسالت میں نے موسا علیہ صلاۃ السلام کو مان لیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا قیامت کو مان لیا اور اس میں سے اس حصے کا انکار کر دیا کہ اللہ کو کوئی عدل اور انصاف ہوگا تو جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں فکلیل مایو من کم ایمان لاتے ہیں بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں اور یہ وہ بات ہو گئی جو بھی آپ نے پڑھی افتو من بے باغل کتابیں بے باغ تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو ایک حصے پہ کفر کرتے اور نہیں مانتے ایک تو ترجمہ یہ کیا اور دوسری ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ قلت کی تاکید کے لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا کلیلن تھوڑا سا ماں اس میں اور زور دینے کے لیے کہ بہت ہی تھوڑا سا تو بہت ہی تھوڑا سا تم ایمان لاتے ہو تو مطلب یہ ہو گیا کہ قلت عدم پر معمول یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے تم نہ تھوڑا اور نہ زیادہ سرے سے مسلمان ہی نہیں سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے اس کا دوسرا ترجمہ اور تفصیل یہ کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو فقڈیل عمایوم بہت ہی کم اور اس سے بھی کم ایمان رکھتے ہو یعنی بالکل نہیں رکھتے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے ان چیزوں یہ ہوئی چوتھی نو اس کی مکمل